حسن الرحمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمین الباشاہ واٹسپ گروپ کے تمام سامین سامعین البادشاہ اور برادران خارن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر چھ سو بیالیس پبلک دو سو چوراسی ہے چھ سو بیالیس شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دعوت شریف کی دو سو چوراسی جو ہے اوراد فتح کی اوراد فتح میں ہم لوگ شرح اسمال حسین آشہ نو پندرہ عیسویں مقدس یا مصور کا لغی مانا ہوا توجہاد میں یا مصور اس مقدس اسم کی تو جہاد کے بارے میں ہے اور اسی سے جو ہے یا باریو یا خالق یہ تینوں اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام خلقت سے مربوط ہے تو یا مصور المصور کے حوالے سے تو جادو ہے کہ صور تصور و تصویر شمصور وصم پیل کا شغا ہے اسباب تفیل من لکھا فوٹو کھینچنا نقشہ بنانا صور ش منظر کشی کرنا شکل دینا صورت بنانا تو یہاں جو ہے اس مقام پہ یہاں شکل دینا صورت بنانا نقشہ بنانا زیادہ مناسب ہے ہاں جی یہ تین معنیٰ زیادہ مناسب ہے کتاب لغت القام الجدید اور نمبر دو جو ہے المصور المصور تصویر المصور تصویر بنانے والا المصور تصویر بنانے والا مصور الکئنات اللہ تعالیٰ ہے کائنات کا تصویر بنانے والا یعنی یہ جو ہے المصور و تصویر بنانے والا مصور الکئنات جو کائنہ پوری تمام کائنات کے تصویر کے شکارنے والا صورت بنانے والا پورے کائنات کا نقشہ بنانے والا یہ کون ہے یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذات ہے تو یہاں بے مصور کائنات کو نہیں اللہ تعالیٰ یہ دو نقطہ جو ہے المنجد عربی دو لغت سے تیسرا جو ہے المصور مات مصور کے معنی صورت گر کے ہیں صورت بنانے والا ماں کے شکم کو لیجیے ہاں ماں کے پیٹ کو لیجیے خالق کائنات جیسی جی چاہتا ہے اسے صورت عطا کر دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خالی کے کائنات جو ہے جو جیسی چاہتا ہے اس بچے کو صورت عطا کر دیتا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی تصویر کشی مالی کے کائنات نے خود کی ہے میں کوئی شک نہیں ہے کہ شورکش میں کوئی داخل نہیں ہے ہاں جی اس نے وہ آ اور وہی اللہ کی ذات جو ہے مصور حقیقی اور وہی حقیقی مصورِ اس کائنات کا اللہ تعالیٰ نے اس کی کائنات کی تصویر کشی کی ہے اور اللہ ہی جو اس کائنات کا مصور حقیقی ہے حقیقی مصور اللہ ہے دنیا میں جو انسان مصوری کرتے ہیں وہ اس کی سرت گری کی نقالی کرتے ہیں انسان جو بھی تصویر کشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تصویر کشی کی نقالی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، ورنہ پوری کائنات کا حقیقی معنی میں تصویر کشی فرمانے والا صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے یہ تو توجہات کتاب شر ہے اور راد فتح کے سفر نمبر سو پر ہے جناب صابری صاحب نے المشور کے یہ مختصر توجہ جی کی ہے کے علاوہ جو ہے پرانی لغات ہے مفردات راغب کے عنوم سے فرماتے ہیں نمبر چار جو ہے سورہ اسور کسی عین یعنی مادی چیز کے ظاہری نشان اور خد و خال جس سے اسے پہچانا جا سکے اور دوسری چیزوں سے اس کا امتیاز ہو سکے یہ سورج ہے یہ دو قسم پر ہے نمبر ایک محسوس جس کا ہر خاص و عام ادا کر سکتا ہے انسان دے سکتا ہے ہاں جی آ, تو اس وجہ سے ہر خاص و عام اس محسوس صورت کو درک کر سکتے ہے لہٰذا فرمایا جو ہے صورت کے ایک تو محسوس ہے جس کا ہر خاص و عام ادراک کر سکتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے دوسرا جو ہے صورت القلیہ رت علی جس کا ادراک خاص خاص لوگ ہی کر سکتے ہوں اور عوام کے فہم سے وہ بالا تر ہوں جیسے انسانی عقیل و فکر کی شکیل و صورت یا وہ معنی یعنی خاص سے مخصوص صفات اس چیز کی مخصوص صفات جسے ایک چیز کو ہم دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں جو ایک چیز میں دوسری سے الگ پائے جاتے ہیں چنانچہ صورت کے ان ہر دو معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ولکت خلق نم و لکت خلق اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا سم مصور ناکوں ہاں جی پھر ہم نے جو ہے تمہاری صورت کشی کی بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا یا تقدیر و اندازہ گیری کیا خلقنا خلق ناک مالک ایک معنی یہ بھی نہیں پیشہ نے تمہیں پیدا کہ ایک تجمہ بھی یا تقدیر و اندازہ گیری کیا پھر تمہاری شکل و صورت بنائے ہم پہلے جو ہے تمہاری تصویر و اندازگیری کیا اس کے بعد پھر تمہاری شکل و صورت بنائے وصور کم بھسن صورکم سورہ تغاون ہے پہلے سے آج جو سرحن ہے نمبر گیارہ تھا خلق ناک خلق سمور ناک اب یہ وصورکم حسنِ سورکم یہ سورہ تغاون عید نمبر تین ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی نہایت حسین بنائے لکھن کوئی شک نہیں اس کائنات میں جتنے حسین اور جمیل مناظر ہیں چہرے ہیں نورانی چہرے ہیں اور وہ سب کے جذاب چہرے ہیں سب کسی اللہ تعالیٰ کی تصویر کشی ہیں یہ رام برنگ کے پھول ہاں جن میں رنگ کس نے ڈالا اتنی خوبصورتی کس نے ڈالا وہ اُسی المصور جو ہے چل جلال الح کی تصویر کشی ہے اس طرح پھر ائی صورت ماشار کبک سورفطار نمبر آٹھ ہے اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا پھر عی سورت ماشار کبک جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا سر الجی صور کم ہل ارحام کے ویشا سر عالم عدم شے اللہ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہیں تمہاری صورتیں بناتا ہے تو ان آیات سے جو ہے یہ سب جدہ محردات راغب سے جو قرآن آیات کے توجہ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی مصور حقیقی ہاں جی عنایت سے ہم اس نظر پر پہنچا کہ اللہ ہی مصور حقیقی ہے وہ ذات باغ ہر قسم کی تصویر کشی کرنے پر قادر ہے خواہ وہ محسوس صورتیں ہوں جو ہر خاص و عام درخ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے جیسے تمام موجودات کی شکل صورت رنگنگ پھول مختلف کلر کے پھول یہ سب چیزیں پوری کائنات جو جسم رکھتے ہیں مادہ رکھتے ہیں جو ہر خاص ہم درخ کر سکتے ہیں یا صورت عقلیہ وصور معنی و لطیف و نہایت دقیق صورتیں جو صرف خاص افراد ہی درک کر سکتے ہیں الخالق البارئ المصور جو سورہ حشر کے آخری اجیتوں میں آج نمبر چوبیس میں اللہ فرماتے ہیں وہ ذات الخالق البارئ المصور یہ تینوں آزمائے حسن سرحشر ہیں حشر میں اسی ترتیب کے ساتھ آئے ہیں چنانچہ آغیت یہ ہے ہو اللّہ البار المصور اللہسن سرحشر عاد نمبر چوبیس تو یہ ترتیب قابل غور ہے اللہ نے پہلے خالق لائے پھر بار لائے پھر مصور تو یہ ترتیب قابل غور ہے اللہ نے ایسے جو ہے ان کو مقدم مہرنی کے ہر ایک بات کے اندر تقدم تخیر کے اندر فلسفہ ہے حکمت ہے الخالق کا مطلب ہے تخلیق سے پہلے ایک اندازہ قائم کرنے والا تخلیق سے پہلے ایک اندازہ یوں سمجھو جس طرح ہم کہتے ہیں ذہنی تصویر کشی ہوتی ہے تخلیق سے پہلے ایک اندازہ قائم کرنے والا البارغ کا ہے عدم سے وجود میں لانے والا باریک مانی جیسے پہلے مانے گا موجد ایجاد ابداع کمانی آیا تو الباری کا ہے عدم سے وجود میں لانے والا اور المصور کا مطلب ہے اشیاء کی صورت گری کرنے والا اور تمام افراد کو ان کی انفرادی خصوصیات کے ساتھ ہنج جمال و کمال ادا کرنے والا المصور ظاہری جو ہے تصویر کشی ہے جو محسوس ہو اور غیر محسوس ہو تصویر کشی ہے عقلی ہے وہ وہی ہے کہ جو تمام افراد کو ان کے انفرادی خصوصیات کے ساتھ جمال و کمال عطا کرنے والا یوں ان تینوں آسمائی علاقے میں تحلیق آدم اور تخلیق کائنات کے تمام مراحل بیان ہو گئے ہیں یعنی اول ہر شے کا اندازہ اور تمام انواع و اجناس کا اندازہ قائم کرنا پہلے اجناس فن انواع پھر دوسرا مرحلہ جو ہے آفرینش ہے یعنی اشیاء کو عدم سے وجود میں لانا اس کے بعد تیسرا منحلہ تمام انواہ کی خصوصیات مقرر کر کے ان کے جملہ افراد کے انفرادی شکلیں شروط پہلے انواہ میں تقسیم ہر نو کے الگ شکل صورت پھر ہر نو کے اندر ہر فرد کی جو ہے شکل سراغ اس کے بعد تیسرا مرحلہ تمام انواہ کی خصوصیات مقرر کر کے ان کے جملہ افراد کے انفرادی شکلیں صورتیں رنگ و روپ بنانا اور ان کے اندر مختلف ذہنی رجحانات نفسیاتی میلانات قائم کرنا اس کے علاوہ افراد نو افراد نو انسانی کے درمیان خاص طور پر بے شمار ہاں کے ساتھ ساتھ بے حساب انفرادی صفات پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہے ہاں جی اجناس کی صورت میں یوان ایک جنس ہے جس کے مستع مختلف اقسام کی مجداد ہے تیوان کے اندر گائے بیل بھی آ جاتی ہے پرندے بھی آ جاتے ہیں سمندر کی مچھلی بھی آ جاتے ہیں پھر ان کے اندر جو ہے اس کو مختلف گروپ میں تقسیم کریں جن کے حقیقت ایسے جیسے کہ پرندے پرندوں میں کبوتر کا اپنے ایک گروپ ہے قوی کا اپنے ایک گروپ ہے ہاں ہت ہود کا اپن ایک گروپ ہے چڑیا کا اپن ایک گروپ ہے اس طرح حیوانات میں جو ہے درندوں کا ایک گروپ ہے درندوں میں شیر کا اپن ایک گروپ ہے اس کو نو بولتے ہیں ہاں جی سیتے کا اپن ایک گروپ ہے اس طرح باقی جانور میں گائے ایک, ایک گروپ ہے بیل بکری ایک بیڑ ایک گروپ ہے بکریاں ایک گروپ ہے بھینسیں ایک گروپ ہے تو ان کو نو بولتے ہیں پھر ہر نو کے اندر جو ان ہر نو کے الگ شکلیں ہیں پھر ہر نو خصوصیات ہے پھر ہر نو کے اندر افراد ہے انسان ایک نو انسان کے جو ہے اربوں انسان ہیں ہر انسان کے اپنے اپنے خصوصیات اپنے اپنی شکل صورت اپنے اپنے چلنے کا انداز بولنے کا انداز یہ سب الگ الگ دیکھے تاکہ پہچان سکیں قوموں میں تاثر تو یہ سب کس کے کس کا جو ہے کس ذات کی جو ہے تصویر کشی ہے اسے پاک ذات کی ہے جوہرما اور ان کے اندر جو ہے ہاں جی یہاں پر میں مرحلہ ہے کہ تمام انوا کی خصوصیات جس تمام انسانوں کے خصوصیت مقرر کر کے ان کے جملہ افراد کے پھر ہر ایک انسان کے انفرادی شکلیں صورتیں رنگ و روپ بنانا اور ان کے اندر مختلف ذہنی روشانات نفسیاتی میلانات قائم کرنا اس کے علاوہ افراد نو انسانی کے درمیان بے شمار مماثلوں مماثلوں کے باوجود ان کے باوجود حکومت کے ساتھ ساتھ بے حساب انفرادی صفات پیدا کرنا ہر انسان کے پھر الگ الگ انفرادی صفات ہیں ہاں جی تو ان آسما الہی پر غور کرنے سے وہ تمام تصورات باطل ثابت ہو جاتے ہیں کہ مادہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی میں تصرف کر کے تخلیق کرتے ہیں ان آسما وشنا اس سے ہمیں یہ آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ تخلیق کے تمام مراحل ہاں جی ابتداء تا انتہا تمام نہ صرف اسی ذات پاک کے مرہون منت ہے بلکہ قرآن پاک کے آیت جو اِنَّا ان لموں سے ہاں جی یہ مقدس آیت جو ہے کہ ذیل میں علماء اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ہر لمحہ کائنات کے تحلیک مسلسل ہو رہی ہے چونکہ کیونکہ عجمات بے شک ہم وہ دینے والے ہیں اس کائنات کو تو اس لحاظ سے جو ہے مسلسل وسعت میں رہے کائنات کو تو اس آج کے ذیل میں جو ہے تو زیادہ ان مزید کل کے درس میں تھوڑا سا اس کو مکمل کر لوں اور اس آج کے ان اللہ لمحوں سے میں بے شک ہم ہی جو ہے وسعت دینے والے ہیں ہاں اس وفال کے سر ہم وسعت دے رہے ہیں تب سے نمونہ میں لکھا کہ کائنات ابھی جو ہے مسلسل وسط پا رہے ہیں کہکشانوں کے اندر جو سیارات ہیں عربوں فرماتے ہیں وہ فی منٹ ساٹھ ہزار جو ہے کلومیٹر کے حساب سے اس کہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اس حایت کے ذہن میں علماء اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ہر لمحہ کائنات کی تحریک مسلسل ہو رہی ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سب کچھ پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو بلکہ ہر لحظہ اور ہر آن اس کائنات کی تخلیق بھی ہو رہی ہے اور تدبیر بھی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ بلا انقطاع ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے تو خصوصیات آسما اور حسنہ یعنی اس کی صفحہ نمبر جو ہے ایک سو انسٹھ و سو پہ اور ایک سو ساٹھ پہ ایک سو انسٹھ و ایک سو ساٹھ پہ یہ توجیحات اس جسم کے بارے میں ہے مزید اس جسم وقت دس کی تھوڑی توجہات اور ہیں وہ انشاءاللہ شاء کل کے درس میں لوگوں کو پہنچا دوں گا